اگر کوئی صاحب جو ہے وہ حج کے لیے جائیں کیا وہ کسی کا استعمال کا احرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ سوال یہ کیا تھا کہ ان کے ایک ساتھی تھے انہوں نے لاسٹ ایئر حج کیا تو وہ ان کا احرام جو ہے وہ کیا یوز کر سکتے ہیں یا ان کو لیے نیا احرام ہی لینا پڑے گا جزاک اللہ خیال وعلیکم السلام اسامہ بھائی یاد کو بھی اور آسم محمود قادری بھائی کو بھی آسم محمود قادری بھائی الحمدللہ پاکستان پہنچ چکے ہیں تقریباً یہاں کے دس بجو گھر میں پہنچ گئے تھے سب دوستوں سے انہوں نے سب دوستوں کو سلام کہا تو ایران جو ہے وہ کسی کا استعمال شدہ پہ ناجائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اپنا استعمال شدہ ہو وہ بھی اور کسی اور مسلمان کا استعمال شدہ ہو وہ بھی استعمال شدہ ایران پہن سکتا ہے اس میں کوئی حرل <تصفح>